تقلید القلید <سؤال> <سؤال> تقریر شاہ اگر کہا ماسل شیخ رحمت اللہ ذکر کہاپ کی ذکر تقریر ذکر تقلید الابشتا ذکر تقلید العالم میں چند وجوہ دین کرنا دین کا وجہنو تم تقلید والوں کے منہ متواچن رضی اللہ پلاادت ہے وہ پلاادت کہ ان کے خلاف پلاادت البقرہ نام کا لاگو یا وہ تو بوکا ورد یا کھٹے باتکے ہو تو ورد کرنے اگر دے جو جنہا کہ انہو کلادہ کلادہ پاہکا کی دگا دا حالت شدہ کلادہ کلادہی صغیرہ وانشما انصابہ خفیب ہوا نکہ پوکے احنا آپ دو جیز ذکر نکے نا ذکر او اصر کلادہ کلادہ کلادہ کلادہ لے بالنا چاگر میں کلادہ لے بالنا چاگر سقیلے چاگر کلادہ من دے یا کلادہ من اداودہ او کمچے بعد ذکر کہ نہ دسب نہ اے قیمتی اہل یاران اور یاداتنا اللہ علیہ وسلم ااذی ورکے کے وجہ کرتے فراچا ما جو خلا ہیں نہ سینوی وے دوا کو نہ بھیجڑے او فلا اس لو خور جو نشی نہ کم تسبی ما مالک ذلال جو دا. خلا داد بڑو نہ سیندا دوا کو نہ او دکم دبا کا کی ذمکی نہ گا سیدا کا اگے آوی نہ ہرد باد تن د پھلا جواب افضل دلد دا چد نباتات الاجو چھ او بنو ہا جو کا دین ہا تو یہ مقصود ازریت دے اے ار پرادن سموۃ القراءت جواز القراءت نظرايت دوڑونا اوین اگاولی تو نے کی کی چادا رنگدارے نلنگ ترنگدار والے پڑھا تے تقلید نہیں سنانی تقلید الناد انہ پلاغات نا جلبت مفرد جن سے شامل دے نال کی کی نالیں ضروری خالے نہ بالے نہ خالے دبا خالے غلغلہ نہ دولا تمہاری کاریر نری سلطاں عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ لو کہن کا اندا بھی کی تفریح دوران دو سارا نامارین بیکارین اپری میں عمر نے فرمایا کہ تن علی ابن مبارک انیایا انی ہمہ دانہ دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب جلانے کی واقعه تو وہ تو جواب و بالا بندوز بن وقال من بنى شقن الجلال الا موجه السلام یہ کی ثبوت مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے نام ذننا بنذ الا موجه السلام مگر مقام تو فقط اظہار الاشعار علیہ السلام میں اظہار دے فرمایا چکم اشعار مقام دے جابا قاریش نکلا وہ اذا نحرحا لجا جلالہ ہم نے چواب نہ ہو رہا نہ بذلہ اور كتب متاخذات ایجادات دوت چې پریدوخه دې نه یې نو سمه تسبد په آګه منګو دا تسبد مجلال سمه تسبد په آین پر زبانه فقټ باندې او یا ده جنا خريته پر آده جنا گجنه هنې نیو نیینم نه جای انند رامان نیو لایلا حاوی نیینل نو الله رسول نه من تسبد دې امر دلو دوم امر کوه ما سره میره تران چې خيرات کوم هغه خط دې بده نو انتی و بجروح जाओ तो सदो बगम काबिल पुस्त कुमारज वसे के फिरादिवाल लेजी बावन ने करा आज हमने तरीक वकल रहा मक्के दर जमीदे की जरूरत मक्के दर नमाजी करते रहा हमारे स रहत जमीनात तायफा परदारी चलते मतकदा हमारे स रहतया मिन तरीका हमने के मकायद वकल रहा आज के मुगा गलत जिक्र करे हमारे से शारदिरचे सहायता देजी कमिनर बे जो हुमै तरीन کے من من منشرکارے اور ہاتا جنادر نے قرہ دکن ابدا نے قرہ اراد ابن عمر الحج عام الاضل قابلا نعمل نحت قاضى حج حرير يومان فريا حوالج دی کی حوالج فريا ولی دی لے کی ذو اول خلاف کرو قد حاضر الله هنا ذمار المنونہ اگر علی حکمان ونول حاضر الطرفنا امر العاص هو حاكم شرط ذاری الطرفنا ومصایدر حاضر سچ دی کن فیصلہ کو منظور ہوئی فریکائن تھا اور خوارج کلاکو کو فضائل اکبر بتو کر کہ ادارہ کا سنجی اثرے میں جاتا اس طرح اب یہ دشمن اللہ علیه وسلم ادوہی الصلح المحققت اريد یہ بات ہے حق کوئی تو قران میں آیا تو کوئی اريد یہ بات ہے تمنا تو ذرا آسان بے عبداللہ نے عرض ہے اور یہ تو تقریر کی حال یہ ذرا کا آسان دیتا واپس شک اپ کی زیارتوں کے وقت اور در قالے پاس چاہتا کہ میں نبوغہاں میں رسنا ہوں جاریص راہ جھگڑا حج خروری نیو رجا حج را آگلی و پہ اتفاق بانے و آپ دو بین نے آگا خواہ آگددی امیر ہو تو عام حضر رضا مانا دا رہا و آگا کار بانے پاکار دا حج خروری رجا حج را آگلی و پہ اتفاق صرا گلی و آگا خرور فتمکار خرور فتمکار دا دن محویہ قادم و آگا کار جی را گلی تو احافی آدھیں دا بین خدا اشکال لائزن نمک نواسرہ دا مخالب د مکرواد درش ہوا ہار آج آم کتام دلرحجا ملر مکر نظر ان دیہ تمہاری دا حجاجو دریا او دا دا دا او جواب او جی جبداری بعض واقعاتے حجر پہ تم کار ارادہ حج رام اللہ الحجان پناہ نویں بار اترا واری کیا حدیث میں نسبت نہیں کی حج ہر یومانے چلے کروڑ سے تمکان نے تم کا دو کا دین نا یو او کے نو سے تم کہوا راو سے بیع کرے او مصباح بیر خلیفہ نو گز نو چھا سکنا نو کرے مصباح اور ذی کی چار خلافت حق <سؤال> میں و اذا كما انكر وجا كمرا ذا توتن بجاري ما جاء قران شانجو هندي لاواجن و اذا كما قدما تاباتا نامرا ديوا ذا وادا حيا مكلل ثاني من لجي ولكن لا من استراحو من قضيه لكم كده حرم منه خطا من نار و انت تده تقول لا ولم يذهب في الله جائز ہوئی زیمان بخاری مقام دی ما خراب رہی زی سبحان کی تمہاروں نے قربانی نہ استدال متاققهۃۃۃۃ ثابت دیو نہ فقہ شراح وجہ سمہ ہو کہ وجدا اذا کو کہے نباتن اور چراغوں کی ذهبی ما ہی مازون ذہن دے کنا دیو جن دا تراط ار تا کو نفل استدال ثابت ہے بیان کی ذرا ضرورت ہم جایہ سماں قرات بنا دینے والے دیو جن اس سماں پتانہ چہ ذات ماذون کی ہی زدمے ہی ماذون غیر ماذون چے اللہ دے ستزاد زیادہ محب و حاد لب جوان وا پر بائی پتہ می سندھ دی باں انار سات کولہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكم سن بقینا ان پین جسن ذل کے دی واری ان در چے فاضل زن کے رکی نشم لا الہ الا اللہ دی طرح چے کر نور واسہ چے مین نام اللہ دے ان ابتدار سفر دے مانگ گمار نکو یاکی درستا ترا دے سفر دمجینینا اللہ حج تقصیب حضر حلیفہ کے لئے فراما دناؤنا مکہ ترشمگ نزیش مکہ تینے سریع مقام کا دناؤنا مکہ دے دیشمگا مکہ تینے سریع مقام کا تنسیس را جی دو مرمین کے کی دوسر ویگون اسی یا دناؤنا مکہ مکہ تدا تداخل شپس سواب نا حکم قلعہ تنسیس را وقت دا اجابر الرحمہ نے دوسر وچیلیش کی دوس جنوں نامے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں نامے فون معلو حاضر ثو دی دی چاروں قریظہ تا کو سا میں صفا اور مروہ ایہ ہن جنان خلا کی قالت وذرا ہے ن یوم النحر نانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجا پورے نحر میں وہ چلاڑی دباو کہ بدہ میں بکرے تو ہوا امام قاری صفا سے دا ہم نے پریمان چدا دین کمکان جمہور سے قائد دیس چیزان رجوع چیزانوں دکھا ثابت پر شڑھا دے تو پوست دی وجہنو چیزان میں خاتل ہو دا فکر اللہ کہ چیزان مازم فی ہی اس غیر مازم فی محر رسول اللہ سمانوال جی ہی ہم اس نے ازوار جی ہی اس طارق و حدیث ایلاتی کئی تا تفا حدیث مانے سید دلی سیوانے بابا